میں پارے کا آغاز ہے سور زمر کی آیت نمبر بتیس سے ہم سماعت کریں گے اور یہ سور زمر کا چوتھا رکو ہے غلام واقع من پس من کون فمن اور غلام و ذبا بس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ کس سے دقی اور سچی بات کو جھٹلائے یعنی قرآن کو وہی الہی کو جب وہ اس کے پاس آئے اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اور قرآن کو جھٹلانے والا سب سے بڑا ظالم ہے کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانا نہیں یقیناً جہنم میں کافروں کا ٹھکانا ہے تو یہ کفر کرتے ہوئے اور گناہ کرتے ہوئے کیا نہیں ڈرتے وی اب صدقی اور وہ ذات جو سچ کو لے کر آئے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور جس شخص نے ان کی تصدیق کی اس سے ایک مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں الاقم المتقون یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو کوئی اس قرآن کی تصدیق کرے وہ بھی اس عیسائیت کریمہ میں داخل ہے اور وہ متقی اور پرہیزگار ہے اور تصدیق کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کو ہم سچا مان رہے ہیں اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں لہماں یشا اون عند رب <رَبِّهِم> یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس وہ نعمتیں ہیں جو وہ چاہیں گے غالق جزا الموحسنینا یہی نیکی کرنے والوں کا صلاح ہے ان کا ثواب ہے لِيُكفر اللہ عنهم أسوأ تاکہ اللہ تبارک کا تعالی ان سے ان کی اعمال کی برائیوں کو دور کر دے جو حضور پر ایمان لائے گا قرآن کی تصدیق کرے گا زندگی قرآن پاک کے مطابق گزارے گا تو اس کے اعمال کی برائیاں اور گناہ مٹا دیے جائیں گے وہ یجزی آحسن الذی کانو یا اور جو انہوں نے اچھے کام کیے ان کے بدلے میں اللہ تعالی انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے پھر اس کے بعد اب یہ بتایا گیا کہ متقی لوگ جو چاہیں گے وہ پائیں گے نیک لوگوں کا یہی صلاح ہے ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور جو نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ ان پر انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا اللہ تبارہ کا بطالہ ہمیں بھی متقی لوگوں میں شامل فرمائے اب ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو ہمارا معاشرہ ہمارے لوگ اس کے خلاف کچھ کھڑے ہوتے ہیں تو جواب دیا گیا کہ انسان کو پروا نہیں کرنی چاہیے وہ لوگوں کی ملامت کا خوفنا کرے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اگر سارے لوگ مل کر اسے نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہو تو کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا علیہ اللہ بھی کافی ہو کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں جب اللہ کافی ہے تو پھر بندہ لوگوں کی خاطر گناہ کیوں کرے یو خوف نا بلین مندو نہیں اور یہ کافر اے محبوب آپ کو ان بتوں سے ڈراتے ہیں جن بتوں کو وہ خدا کے علاوہ پوجتے ہیں یہ بت اور تمام کافر مل کر بھی کسی کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ومئی یو اللَّهُ فما لَهُ منہا دن اور جسے اللہ تعالی گمراہ فرما دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے مراد یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالی ناراض ہو جائے اس شخص کے لیے ہدایت کی راہیں بند ہیں ومئی یا اللَّهُ اور جسے اللہ تعالی ہدایت دے فمالہ مم و دل تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اے پروردگار تو ہمیں بھی ہدایت پر استقامت عطا فرما علیہ صلاح بے عزی زن کیا اللہ تعالی غالب انتقام لینے والا نہیں یقیناً ہے اللہ رب العالمین غالب انتقام لینے والا ہے پندے کو چاہیے کہ وہ انتقام کی فکر نہ کرے وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے کسی قسم کا ذہن پر ٹینشن اور پریشانی کو لاحق نہ کرے وہ اللہ پر بھروسہ کرے کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے بڑی تیزی کے ساتھ ایام گزر رہے ہیں وہ اپنا معاملہ جب اللہ کے سپرد کر دے گا تو اطمینان کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کر سکے گا اللہ رب العالمین ہمیں توکل عطا فرمائے اعتماد و بھروسہ عطا فرمائے ولیم سا اور اگر آپ ان مشتقین مکہ سے پوچھیں من خلق سماواتی وردا آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ل ض ضرور و ضرور وہ کہیں گے اللہ نے بنایا محبوب آ فرمائیے اب آئی تم ماں تون مندون ذرا بتاؤ اللہ کو چھوڑ کر تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو اندنی اللہ ہو بر حل کا شفا تو در ہی کہ ذرا تم مجھے بتاؤ جن بوتوں کی تم پوجا کرتے ہو اگر اللہ تعالی کوئی پریشانی مجھے دینا چاہے تو کیا وہ یہ بت میری پریشانی کو دور کر سکتے ہیں او ارادنی رحمتی یا اللہ تعالی مجھ پر رحمت نازل فرمانا چاہے حل ہن ممسکات ممسکا رحمتی ہی کیا یہ بت اللہ کی دی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں اس طریقے سے انہیں سمجھایا گیا کہ سمجھ جاؤ کہ یہ بت پرستی تمہیں کام نہیں آئے گی اللہ کی فرماورداری کرو اس کے بھیجے ہوئے رسول کا کہنا مانو اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش ڈالے کوئی امتحان میں مبتلا کرے تو کوئی اس آزمائش کو دور نہیں کر سکتا قل اے محبوب آ فرمائیے اللہ مجھے اللہ کافی ہے اللہ ہی المتوکلون اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے یہاں پر آپ دیکھیں جب ہم اللہ کے نیک بندوں فرشتوں یا ولیوں کا ذکر کرتے ہیں تو پہلی بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے صرف اللہ ہی اللہ معبود ہے خدا ہے حقیقی مالک ہے اور انبیاء ہوں اولیا ہوں یا فرشتے ہوں یہ جو کچھ عطا کرتے ہیں وہ بھی عزن اللہ ہے اور یہ اسی صورت میں دیتے ہیں کہ جب اللہ تبارہ کا تعالی کی اجازت ہو ایزن ہو جب کوئی شخص اللہ کا نافرمان ہو اور اللہ تعالی کسی پر غضب کرنا چاہیں تو فرشتے اولیاء اور انبیاء وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب العالمین نیک بندوں کی دعاؤں پر کرم فرما دے یہ اس کی مشیت ہے یہ اس کی مرضی ہے کہ تقدیر کے فیصلے چینج ہو جائیں اور اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں کے سستے میں جو ڈوبنے والا ہو اس کا بیڑا پار ہو جائے مگر کرنے والا وہی وہ ہے اللہ تعالیٰ یہ اولیاء انبیاء اور فرشتے ذریعہ اور وسیلہ ہے کہ فرشتے اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے احادیث میں موجود ہے ہماری دعاؤں کے مقابلے میں اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں فرشتوں اولیاء اور انبیاء کی دعائیں وہ زیادہ مقبول ہوتی ہیں تو جب کوئی شخص اللہ کے نیک بندے سے لو لگاتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ آپ میری مدد کیجئے تو عقیدہ یہی ہونا چاہیے اور یہی ہوتا ہے کہ حقیقی کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے یہ ذریعہ ہیں وسیلہ ہے اور یہ ایک طرح سے ذریعہ اس طور پر بھی ہیں کہ اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہم کمزوروں پر رحم فرماتا ہے اور اپنا فضل نازل فرماتا ہے بندہ اسباب اختیار کرے کوشش کرے مگر اس بات پر عقیدہ رکھے کہ میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے جو منظور خدا ہوگا وہی ہوگا انسان کو اپنے اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب پر نظر رکھنی چاہیے قل اے محبوب آپ فرمائی یا قوم محلو اعلی مکان اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو ان بے شک میں عمل کرنے والا ہوں فصو پتا علم پھر قریب تم جان لو گے اسایت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ تم اپنے کام کرتے رہو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے بلکہ یہ بطور ڈانٹ ہے بطور توبیق اور زجر ہے جیسے والدین اپنی اولاد کو کہتے ہیں اچھا کرنا ہے تو کر لے یہ اجازت نہیں ہوتی بلکہ یہ مراد ہوتی ہے کہ اگر تو اپنی آفیت چاہتا ہے تو یہ کام نہ کر تو یہاں بھی فرمایا گیا جو کرنا ہے تمہیں کر لو فصو فتح لمونا عن قریب تم جان لو گے میں یا تین آزاب کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل رسوا کر دے گا بل علیہ عذاب مقیم اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اننا انزل علی کل کتاب النا سب بے شک ہم نے آپ پر لوگوں کے لیے وہ کتاب نازل کی جو حق کے ساتھ نازل فرمائی جس میں تمام باتیں درست اور سچی ہیں فام نہ دا جو کوئی اس کتاب سے ہدایت حاصل کر لے فلی نفسی ہی تو وہ اپنے نفس ہی کا بھلا کرے گا وہ خود اپنی جان کا بھلا کرے گا مما فل نما یا دل اور جو کوئی گمراہ ہوا تو وہ خود اپنے آپ کو نقصان دینے کے لیے گمراہ ہوا مما انتلئی وکیل ارے محبوب آپ ان لوگوں پر نگہبان نہیں ہیں یعنی ان کے گناہوں کی آپ ذمہ دار نہیں ہیں ہدایت کا ذکر ہے اس کتاب سے ہدایت پانے والے یقیناً کامیاب ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور اس پیاری کتاب اور کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں اللهم اسألني على سيدنا ومولا محمدنا على سيدنا ومولا محمدنا الله